بطور بطور بکری گیڑی کو بکری گیڑ اور اللہ کے پیارے پیارے وجي مارس مسعود دور ہے اس اپ کو یہ واردہ اطلاع ہے حید اللہ صحیح اللہ وہ ظالم ہے یہ رکھنا ہے اوپر سے نظر تب ہوتا ساتھی ہے یہاں کیا جب آپ کی دیکھیں سوچیں بہت کو بھی دیکھیں میں مولا حقا دے رہے میں اُن کے کام میں پھڑا ہوں اور انہوں نے اللہ افتار افتار افتار سوچوے کہ وہاں سب سمائے لگے جب ستاک دے خدا ہوں افتار سروائے لوگ سبیر لفتر پر مولدے اللہ افتار کو سارت بہتر پر ورنہ میرا کروں والی <تصال> ہونے کے بعد آپ تک ہمارا دیکھا اب یاد ہو رہا ہے اللہ ہوتا ہے جہاں ماحول ہوتا ہے ہر کو اپنی سمجھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کروائے یہ کرو نہیں یہ ہوتی ہے چاہے یہاں کی وجہ سے اپنے اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آتا ہے امتحان یہاں پہ بھی امتحان ہے قانون امتحان ہے ہمارا شریر کو امتحان میں یاد ہماری میں تنہائی میں یاد رکھنا یہ جو ہمارے سالداد آزاد یہ ہمارے ہمار کر رہے ہو ہاتھوں سے کیا مشریف نہ جمرے کو کیا کام کرتے ہیں کہ آپ پیسے ہو گئے پیسے ہو گئے یہ کمرے بہت ہی مشری کم تک زبان میں بولنے کی ہمارے مدد کو ادا کرنا سندر نہیں جا رہا تھا جاتا ہے سب سب کی بات ہمارے سب نا ایک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا دیکھ رہے کام پر ہو رہا ہے ہم تب ہی اللہ ہمارے آپ نے حیات کی ویسے ہر چیز کو خود کیا ہو ہم تو نہیں اس کا حجاب دھیان دیا ان کی حیات کرتے ہو آپ میں بھی دیکھ رہا ہوں ہمارا بھی کتاب کر ہمارے دیکھنے کی بھی لاجا کر دیا بندوں کا دیکھنا کیا دیکھنا ہے دیکھنا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنا ہے ہمارا مہربند نہیں رہتا ہمارا کروڑوں کروڑوں کا کتنے مریضوں کی ہوتی آپ کا مریض کو ساستی ہوتی ہے بلا ہوا جائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بات اور اللہ کو خوش کرنا کوئی اللہ ہے اللہ کرنا ہے اللہ خوش کرنا پڑھ اللہ خوش ہو روزہ رکھ لیا کرنی ہے خوش ہو گئے زبان سے خوش ہو گئے کرنی اور خوش ہو گئے اپنے کانوں کی حفاظت کر لیا کرنی خوش ہو گیا دین کی بات محبت سے سننے کے لیے ایک قبضہ خان آتی ہے سب گاڑیاں لگی اٹھتی نظر اتنا آسان ہے تھوڑی توجہ بھی بدلتے آپ بھی بڑے بڑے کروڑ اللہ تعالیٰ کی محمد سمندر میں ہو لگا دیتا جانا تو بھی کی لا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے اللہ اپنی بال باہر اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کو خون کرنا ہے اللہ تعالیٰ تبدیلی قربانی اللہ تعالیٰ خون کرنا ہے کام کی بڑی بدل والا کام کے ہی آ ہے تعلیم ہے تن ہے سب شوقے پر ہے تو سب سے اللہ تعالی وارتا ہے اللہ کام ہے اللہ تعالی اللہ تعالی وارتا ہے اللہ پر کسی کو حقیقت سمجھے آگے نہ اللہ کوئی فائدہ بھی بڑھا ہے محبت کی نظر نہیں گئی اللہ کوئی رات کام کا آکار نہیں ہے لہا. اللہ تعالیٰ شیر بنے ایک نوجوان شریف ہے مقبول شمار ہے پندرہ لوگ وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی رام کا شمار ہے پندرہ لوگ بلی ہے وہ دونوں مخدوب پر اپنی سبھی اور دار سے بھی زیادہ شکریہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے میں سب کی شکت ہوتی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ اللہ تعداد کی مہربانی کرنا ہے اللہ بار رام کرنا ہے کسی کو حقیقت کیا معلوم چلتے چلتے اللہ کون سی نہیں نکلوا لے بندر سے اللہ کی کرنا ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ کو اللہ اپنے فرمائے کی نماز کی پابندی قرآن اپنے فرمائے اللہ تعالیٰ آ جاتی ہے گھبرائیں بلکہ میں حضرت میں گوا کرتا ہوں پریشانی اللہ تعالیٰ فرمائے جتنی پریشانی پریشانی کے دور ہونے کے بعد راحت ملے گی اس کی مدد ادھر ہوگی حالات کو مل جائے کو جل جائے اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی فرمائے لیکن کام نہ چھوٹے کا دربار نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ آپ کا دیر کرتے ہیں جنگ کی ٹھنڈی ہوں یہاں ہمیں آپ اپنے خوشیوں کے سندر استعمال کے لیے گئے تنہائی کرتے اللہ تعالیٰ کر اور کوئی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں آپ نے اللہ کے لیا اللہ تعالیٰ مہربانی بنوائے قرآن کی تلاوت کر لے کا جو اللہ ہے آپ اپنے کو جنت کی دکان بنائیں اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنائیں کاروبار کرنا دنیا نے اور کاروبار کرنا کھیتی باڑی کرنا کرنا اس کا نام دنیا نے دنیا رب کو بھول جانے کا اور یاد رکھنے لگنا آپ اپنی دکان میں ایسا بھی اس کو یاد رکھتے تو یہ ہوا کیا کرنا اللہ تعالیٰ نے اللہ اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنا ہے اللہ نے میں نے تیس سال انیس میں نوکری کی لیکن ایک لکھنؤ کی اپنی اولاد کو بھی اللہ سے خوشی کے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 واپس کی شروعات اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> اپنی میربانی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی میربانی کرنا ہے اللہ تعالیٰ यह मसौदा प्रस्ताव है तथा हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि मामले को विचार दें। विशेष आग्रह करते हैं कि हमारे सुझाव पर विचार करें। और रेखांकित تو وہاں ایک دو ہزار نہیں تھا میں نے اللہ <سؤال> تعالیٰ کی مہربانی کرنا ہے اپنے بڑائی کا ملتا ہے کوئی کمر کا مطلب یاد رکھنا اللہ ملتا ہے ہمارا کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں مہربانی کرنا ہے اللہ ہمارے دروازہ یہ مدد سے دروازے بدلاؤ کتنے کے دروازے یہ آپ نے پوچھ لوگ آپ اپنے گھروں میں رات سے کہتے ہیں مگر گھر میں کھڑکیاں کتنی ہیں گورنمنٹ ہے آپ کو بدلاؤ بھی ہمارا کمزور کیا ولا تخطو في ظلمات الليل يا ذي الروح الصادقه هو هو الكرام ترى يقول ولا تخطو في ظلمات الحوض وترى تلمع مدارياتك ترى وجهك في نورك وتباركين الى من تبعك يا اخي ليت الزمن توقف لحظه انا كنت في سامنے سب نے آپ کو آج پہلے کی سنتی محسوس کرتے ہیں کام کیا ہمارے پاس ہمارے پیارے بہت ہمارے پاس جو تھوڑی بہت سست ہے یہ بھی یہ بھی اللہ سمجھ کے پاس یہ ہمارے پیارے کو رقم یہ دماغ کی نبی یاد اللہ کے نہ یاد رہے گا सब सबको सरगर्मिया करता है सरगर्मिया को यह समझाता हो जाएगा कब बनाया क्या बना देना सबसे पहले अपने सारे मलद ब جن کی نئے وہ ہے نا اور ان کو جاننا بس ان پہ چاننا سکتے ہیں کام کو جاننا اللہ کے جاننا ان پرامل کرنا اس کو آدھے کروانا بس یہی اللہ آباد کی باتوں کو پہچاننا ہے اللہ تعالیٰ کرنا ہے اللہ اپنی اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کو خود فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے ایمان کام کر کے اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ یہ سب